بلکہ بلکہ ایمان ایمان کے اندر ایمان کے لغوی معنی, میں معنی میں اختلاف اور مکمل ایک تفصیل ایمان کے شرع معنی میں پانچ مذاہب ان کے دلائل اور جو درست نہیں تھے ان کے خلاف دلائل ساری تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے جہاں سے بحث کو شروع کر رہے ہیں وہ یہ کہ ایمان اور اسلام ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے آیا ایمان اور اسلام دو الگ الگ چیزیں ہیں دونوں ایک ہی چیزیں ہیں یا کیا صورت حال ہے تو اشارے نے اور باطن نے جو تمہید بانی ہے وہ ایمان والاسلام وا کہ ایمان اور اسلام دونوں کی دونوں ایک ہی چیزیں ہیں کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے خائی بات سمجھ اس لیے کہ ایمان کا معنی بھی وہی ہے جو اسلام کا ہے اور جو اسلام کا معنی ہے وہی ایمان کا معنی ہے اگر اسلام کی بات کریں گے تو اسلام ہی کس کا معنی ہے اسلام کا معنی کیا ہے غلق اتباع کرنا فرم برداری کرنا حاضری کرنا اور یقین کرنا اب کمات کو تسلیم کر لینا اور خود تصدیق جو آپ پڑھ کے آ چکے ہیں کہ ایمان کا کیا ہے ایمان کا مانا تصدیق کہ آرجی کرنا اور کسی بھی چیز پر یقین رکھنا تسلیم کرنا تو پتہ چلا کہ ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے اور اس کی مزید تعید پرانے مزید کی آیت سے ہوتی ہے کے حوالے صلاح تبارک مطالعہ فرماتے ہیں من ٹھیک ہے اور آگے فرمایا پہلے مومنین کا تذکرہ کیا اور پھر مسلمین کا تذکرہ کیا حالانکہ پہلے والا جو کلام ہے من کا نہ پی ہا مین المومن یہ مستثنا ہے کہ ہم نے من کانہ پیہا ہم نے نکالا اس بستی میں تھے جو ایمان والے تھے ہم نے نہیں پایا اس بستی میں سوائے ایک گھر کے مسلمان. یہ مسلمانوں کا یہ مستثنا متصل کی مثال ہے یہ اور مستثنا متصل کیا ہوتا ہے کہ جو ہر استثناء سے پہلے پہلے مستثنا مینو میں داخل ہو اور پھر اس سے نکالا جائے اب یہی ہے کہ مومنین اور مسلمین میں ہوا کوئی فرق نہیں ہے دونوں ایک ہی ہیں ان میں کوئی تمیز اور کوئی جدائی نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے اگر ہوتا تو یہاں پر یہ مستث اور مستثناء میں یہ صورت اور سلاد اسلام کے جو لوگ قوم کے جو لوگ ایمان لا چکے تھے ان کے لیے دونوں لفظ استعمال نہ کیا جاتے مومن کا اور مشکل کا اتنی بات سمجھ میں آئی یہ آئے سمجھ میں آ گئی اور دوسری اگلی یہ ہے کہ شریعت کے اندر یہ بات ٹھیک نہیں ہے کوئی بھی یہ حکم نہیں لگا سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ بھائی فلاں مومن تو ہے لیکن مسلمان نہیں ہے یا یہ کہا جائے کہ یہ مسلمان تو ہے لیکن مومن نہیں ہے ایسا کہا جائے شریعت کے اندر ایسا کہنا صحیح نہیں شرسول و ضوابط کے مطابق یہ کہنا کسی کے لیے بھی درست نہیں ہے کہ کوئی یہ کہ یہ مومن تو ہے لیکن مسلمان نہیں ہے اور یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے لیکن مومن نہیں ہے تو معلوم ہوا پھر بھی کہ جب یہ بات کہ درست نہیں ہے مومن کو یہ کہا جائے کہ یہ مسلمان نہیں یا مسلمان کو یہ کہا جائے کہ یہ مومن نہیں یہ بھی درست نہیں تو معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں کے دونوں ایک آگے شارے علامات افتانی ہیں تو ان کا کلام بھی فرفمال کا ہے اس لیے وہ تھوڑا سا بحث کو ایک مشکل میں تھوڑا سا آپ کو سمجھائیں گے وہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بعض مشاہد کے کلام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اسلام اور ایمان کے درمیان میں بیانیا مغالت کو بیان کیا تو جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام اور ایمان ایک دوسرے کے مغایر ہے یعنی اسلام اور چیز ہے اور ایمان اور چیز ہے تو شار علیہ الرحمٰ ان مشاعط کی بات کی وضاحت کر رہے ہیں آگے کہ مشارف نے جو یہ کہا ہے کہ ایمان اور اسلام ایک دوسرے کے مغایر ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ جو مشاعط نے کہا ہے وہ بے اعتبار مفہوم کے کہا ہے کہ اسلام کا اپنا مفہوم ہے لفظی معنی یعنی لغوی معنی اور ایمان کا لغوی معنی یعنی مفہوم اور ہے لیکن دونوں کا ایک ہی ہے مسداف دونوں کا ایک ہی ہے یعنی جو ترائر بیان کیا گیا ہے وہ لفظی اعتبار سے ہے لغوی معنی کے اعتبار سے ہے مفہوم کے اعتبار سے ہے لیکن جہاں تک بات ہے مصداق کی تو مسداد کے اعتبار سے ایمان اور اسلام دونوں کے دونوں ایک ہی ہیں لہذا مشاعر نے جو تصایر کو بیان کیا ہے وہ مغیرت کوئی مغیرت حقیقی نہیں ہے وہ اصلاحی مغیرت نہیں ہے بلکہ محض لغوی ہے ورنہ مسداد کے اعتبار سے ایمان اور اسلام دونوں کے دونوں ایک ہی آئی بات تو مت بس آج دیکھیں اس کے بعد یہاں تک آپ دیکھیں پھر ایک سوال ہے اس کا جواب ہے قَالَتِ قُلْ لَم وَلَكِنْ کہ جب بن اسد کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آمن اللہ تعالیٰ فرمایا لا لا قَالَتِ قُلْ لَم وَلَكِنْ کہ تم کو تم یہ نہ کو کام ایمان لائے بلکہ یہ کو کام اسلام لائے یہ تو یہ پتا چلتا کہ ایمان اسلام میں پڑک ہے اس کی کیا تفصیل ہے سوال کی کیا ہے جواب اس شاء انشاءاللہ بعد میں, میں دیکھتے ہیں کیا تک آپ کا جمع ول ایمان و اسلام ہوا ایمان اور اسلام ایک ہی چیز اسلام خضو بل انقیات خضو کا معنی بھی آرجی کے ہیں انقیاد کا معنی بھی آجی کے ہیں بلخو کابرداری بل انقیات اور حاضی اختیار کرنا ہے بے معنی قبول الاحکام احکام کو قبول کرنے کے معنی میں ہے ونزان بے ماہ اور اس کا یقین رکھنا وزار کا حقیقت تصدیق یہ اسلام کا معنی تو تصدیق کا معنی بھی تو یہی ہے علامہ اب مزید اس کی مبارکی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والے پما و جدنا بس ہم نے نہیں پایا تھی سستی میں گئی رہ گئی تر مسلم مسلمانوں کے گھر کے علاوہ کوئی بھی گھر لوت علیہ السلاۃسلام کی قوم کا تذکرہ ہے چونکہ لوت علیہ السلاۃسلام اور ان کے جو گھر والے تھے سیوائے ان کی بیوی بی کے ان کو رات, رات, رات را نے حکم دے دیا تھا وہاں سے نکلنے کا اور قوم پر کیا ہوا عذاب آیا پتھر بس سے مقام پر وہ بل جملہ تھی یہ چلتا ہے کہ ایمان اور اسلام میں کوئی فرق نہیں ٹھیک جی، ہے ہو جائے کہ لَا يَصِحُ فِي اَيَحْكُمَ عَلَى آحَدٍ یہ بات جائز نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں یہ حکم لگایا جائے مسلم ہے وہ مومن تو ہے لیکن مسلمان نہیں ہے اور مسلمان, مسلمان, ہے, مسلمان ہے مومن نہیں ہے وَلَا کہتے ہیں ہم نے جو کہا ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک ہیں ہماری مراد اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے بس یہی مراد ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک ہے جو مسلمان ہوگا وہ مومن بھی ہوگا جو مومن ہوگا وہ مسلمان بھی ہوگا کلام المساج تو یہ سوال کا جواب ہے کہ مشاعر کے تو بات یہی طریقے اخبارات پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور اسلام میں فرض ہے ایمان کا معنی اور اسلام کا معنی اور بیان کرتے ہیں اس کا جواب اشارے دیتے ہیں کہ مشاعر کے جو کلام سے ظاہر ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ مفہوم کے اعتبار سے تو اگرچہ الگ الگ ہے اسلام اور ایمان لیکن مسداد کے اعتبار سے دونوں ایک کلام المشاحط مشاعت کے کلام کا جو ظاہر ہے لائم و حد تو انہوں نے جو ارادہ کیا ہے حرمت الحماء ان دونوں میں مغائرت نہ ہونا اسلام اور ایمان نے ان دونوں میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا ایمان اور اسلام ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے جہاں ایمان وہاں اسلام بھی ضروری ہے اسلام ہے تو ایمان بھی ہے لل اتحاد بے یہ مراد نہیں ہے کہ مفہوم دونوں کا ایک بلکہ مسداد دونوں کا ایک ہے اگرچہ مفہوم دونوں کا الگ ہے لل اتحاد مفہوم مفہوم کے اعتبار سے متحد ہونا مراد نہیں ہے جیسے کہ صاحب کا اب سلام ذکر کر کے بات واضح کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے ایمان کی الگ تعریف کی اسلام کی الگ وضاحت کی لیکن دونوں کا مصحف پھر بھی ایک ہی نکلتا ہے دیکھیے کیا ہے کما بکرب هو تصدیق اللہ تعالی اخبر من کہ ایمان نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصدیق کرنا ان امور میں کہ جو انسان کو خبر ملی عوامل کی اللہ تعالیٰ کے عوامر کی اللہ تعالیٰ کے نواحی ان کی کیا کر تصدیق کرنا یہ کیا ہے ایمان ہے یہ اس کا مقوم بیان کر دیا اب وسلام ہو اسلام کا مفہم کیا ہے ولتیا وی فرما پرداری کرنا آج بھی کرنا یا تسلیم کر لینا یہ کو یہ اسلام کا مقوم بیان کر دے کہ یہ آجی اور امور کا تسلیم کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ عوامر اور نواحی کو تسلیم نہ کیا جائے ٹھیک ہے تو بات پھر بھی وہی ہو گئی کہ اسلام اگر ہے تو وہ ایمان کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے اسلام کا وجود ہی نہیں اگر ہے بغیر ایمان کے یعنی اس مخہوم کا اعتبار ہے اور ایمان کا وجود نہیں ہے اسلام کے بغیر تو معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام میں اگر تھوڑا سا تغاہر ہے تو بر اعتبار اور مقوم کے ہے بعت بار کے نہیں وزا تحقیع کی یہ والا معنی متحقق نہیں ہو سکتا حاضری والا اور کو تسلیم کرنے والا امر وغیرہ امر اللہ بکول. عمر عمر کو قبول کرنے کے ساتھ فن کی ایمان اللہ قوان اسلام بس ایمان اسلام سے جدا نہیں ہے حکم الکم کہتے بات فلاں لہٰذا ان دونوں میں کوئی تغیر نہیں ہے اب شارع علیہ نحما بڑی دو اور بڑی بازی میں بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ چلو ہمارا دعویٰ ہے کوئی بھی شخص یہ کہہ دے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے تو چلو ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ ایمان اور اسلام کے درمیان میں فرق کو بیان کر دے اگر تو فرق کو واضح کر دیتے ہیں کہ یہ ایمان ہے اسلام نہیں ہے اور یہ اسلام ہے ایمان نہیں ہے تو ہم بھی قبول کر لیں گے ہمیں بھی معلوم ہو جائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے ایمان اور اسلام میں فرق ہو گیا لیکن اگر وہ ایمان اور اسلام کے درمیان ایسا فرق نہ بیان کر سکا تو ہمارا دعوی ثابت ہے کہ ایمان اور اسلام کیا ہے دونوں بس اتنی سی بات ہے کہتے ہیں وہ من رقبہ جس جو ثابت کریں ایمان اور اسلام کے درمیان و و لہو اس شخص ہے یہ پوچھا جائے گا کہ جس شخص نے ایمان लाया اور اسلام نہیں لایا یا اسلام لایا اور ایمان نہیں لایا اس کے بارے میں کیا پتا آپ جو بھی وہ جواب دیتا ہے تو چل جائے گا اس نے ایمان اور اسلام کا فرق کر لیا نہ کر سکا تو پھر ہمارا دعوی ثابت ہے جس نے مہارت کو ثابت کیا اس سے کہا جائے گا کہ ماں حکم و من کیا حکم ہے اس شخص کا آمن و جو ایمان تو لایا لیکن اسلام قبول نہیں کیا اسلام نہیں لایا اسلم یا اسلام تو لایا لیکن ولم یق وہ ایمان نہیں لایا تو کہتے فائن اسبل اگر اس نے ان دونوں میں سے ایک کو کیا کر لیا ثابت کر دیا کسی ایک کے لیے ایک شخص کے لیے ایک کو ثابت کر لیا, ایمان کو یا اسلام کو حکمن حکم کے حکمن لئی سب ثابت ایسا حکم ان دونوں میں سے ایک کے لیے ایسا حکم ثابت کر دیا کہ جو دوسرے کے لیے ثابت نہ کر سکا یعنی ایمان کے لیے ایسا حکم جو کر ہی نہیں کر سکا تو کہتے فبہا پھر ہم تسلیم کر لیں گے کہ جی ہاں اس نے ایمان اور اسلام کے درمیان فرق کر لیا لیکن اگر فرق نہیں کر سکا ایسے دو لوگوں کے درمیان میں تو فقدان جس کا باطل ہونا ظاہر ہو جائے گا کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے کیا نہیں یہ باطل ہو جائے گا تو پھر بھی ہمارا دعویٰ ہو جائے گا کہ ایمان اور اسلام دونوں کیا ہیں ایک یہ آخری بات سمجھ آئیے اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے کہ جو ایمان لائے اسلام نہ لائے یا اسلام تو لائے لیکن ایمان نہ لائے اب وہ اگر جواب دیتا ہے یعنی ان دونوں میں سے ایک دونوں میں سے ایک کے لیے حکم ثابت کرتا لیکن دوسرے کے لیے نہیں کرتا پھر ہمیں فرد ڈال جائے گا کہ بھائی اس نے ایمان اور اسلام کے درمیان فرق بیان کر دیا ہے جب بھی محفوظ ہوگا تو ہم بھی تسلیم کر لیں گے نہ کر سکا تو ہمارا دعوت بہت ثابت ہو جائے گا کہ ایمان اور اسلام دونوں ٹھیک چلیے بس یہیں قابل فری وکیلا ان شاء اللہ اس سوالوں جو کو کر پڑیں گے اللہ تعالیٰ سب کے حامی و ناصر ہوں سب کو آپ رکھیں